الرحمن اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب و سب گروب علی بات و باقی تمام سامنے بلادران خارہ سب کچھ کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو اٹھائیس ابلک بتیس حاملوں آب کی راستوں بارے کام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس وقت ہمارے سلسلے دس جو ہے دعوت شریف میں سے میرکمبی اللہ رحمہ کے عظیم جو ہے عملیات اور عبادات ذکر فکر پر مشتمل کتاب میں سے جو ہے روزانہ کی ہمارے اس وقت بحث تجبیحات میں ہے پڑھی جانے والی اور ان تجبات میں سے جو میرکمبین علیہ رحمٰنِ برائے حصول رزق اور گھروں کو حرکن کے آفات سماوی عرضی سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے عطا فرمائے ہیں جو لوگ ان وظائف کو مسلسل پڑھتے رہیں گے اللہ ان کے رزق میں بھی برکت دے گا اور ان کے گھروں کو حق کے آفات سے اپنے زبان میں رکھے گا تو اس سلسلے میں آج ہمارا جو ہے درس نمبر وظائف میں سے درس نمبر بتیس ہے پیج نمبر دو سو اٹھائیس اور آج کے جو درج وظیفہ وظیفہ یہ بدھ ہے بدھ کے دن کا وظیفہ ہے یعنی ہاں مل کا بلال رحم فرماتے ہیں بدھ کے دن درج ذیل وظیفے کو سو بار پڑھا کرو ہے ہاں نہیں بدھ کے دن وظیفے کو سو بار پڑھا کرو بدھ کے دن کا وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ الرّحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الرّحمٰن الرحیم ہے ہاں نی ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں لا لرّحمٰن الرحم اگر آپ کو تھک گیا تو لا الہ الّّہ الرّحمٰن الرحم کر کے الگ مل بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس مبارک تصویر جو ہے لا الہ اللہ کے تجمہ کثرت چار لوگوں تک پہنچتا رہا اور الرحمن الرحیم جو بص اللہ شریف کے ترجمۂ الفاظ ہیں اس کے مقدس کے الماد ہیں تو اس تصویر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے تین اسم اعظم ہے اسم اعظم میں لفظ اللہ ہیں جو سب سے عظیم اسم اعظم ہیں پھر الرحمن الرحیم تین اسم اعظم اس مبارک تسبیح کے اندر وظیفے کے اندر موجود ہے تو ان کلمات کے بارے میں جو ہے اس کی متعدد ہوتا ترجمہ پہنچ گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی شیز کائنات اندر وہ خواب و جتنا عظیم چوں نہ خو ملا کے مقاربین کیوں نہ ہو کیا الازم انبیاء کیوں نہ ہو کائنات کے عظیم سے عظیم موجود کیوں نہ ہو کوئی بھی شے عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی شے پرستش کے لائق نہیں ہے ہر کوئی ذات پرستش کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف, اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے ذات گرامی ہیں تو لا اللہ پر اس کی خضلتیں کل بھی آپ کو بتایا کہ وہ مقدس کلمہ تمام امبیا نے اس کے تبلیغ کی ہیں اپنے امتوں کو سب سے پہلے جس چیز کے تبلیغ کیا کرتے تھے وہ یہی لا الہ الا اللہ ہاں اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں ہاں اسی کلمے کی برکت سے جو ہے لوگ کلمہ تحلیل کہتے ہیں لا الہ کو اسی کلمے کی برکت سے انسان شرک کے گٹا ٹوک ترکی سے نکل آتے ہیں اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ شرک جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان شرک اللہ ظلم نظیم ہاں شرک بہت بڑا ظلم ہے فرمایا اللہ نے یق فروش یقر شی و یک فرمعدون ذلك۔ اللہ مشرک کو کبھی نہیں واشکا اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو بخش دے گا تو یہ شرک جیسے عظیم گناہ جو ناقابل واشر گناہ ہیں اس مقدس کلمے کے زبان پہ آپ کا خلوصِ دل سے جاری کا نقص میں اس گمراہی سے اس ضلالت سے اس ناقابل بخش گناہ سے نکل ہیں اور بندہ اللہ کے مومن بندوں کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ نہایت ہی مقدس کلمہ ہے اس کے کثرت سے پڑھتے رہنے سے فرماتے ہیں بندہ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح گیتے ہیں جس طرح پٹ کے موسم میں یعنی موسم خزام میں جب ہوا چلتی ہے تو درختوں سے جس طرح پتے گرتے ہیں اس مقندس کلمے کی تلاوت سے پڑھنے سے وظفہ کرنے سے اس کے گناہ اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں تو الرحمن الرحیم اس الفے دو کلمات کے بارے میں الرحمن اور رحیم جو ہے یہ مبالغہ کا سکا ہے الرحمن اور رحیم بھی مبالغہ کا سکا ہے مبالغہ کے ایک معنی مفہوم کو کسی میں بہت زیادہ مقدار میں ہونے پر دلالت کرتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں لیکن الرحمان جو ہے رحمان میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے تو دونوں کا مصدر رحمت ہے اس لفظ رحمت یہ سے رحمان اور رحیم کا اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کے اسماحم میں سے مشتق ہوئے تو رحمان کا منع کیا ہے یعنی رحمت اور مہربانی کرنے والا کہ جسے انسانی ایسی رحمت اور مہربانی کرنے والا کہ جسے انسانی عقول کے لیے ادراک ہی ناممکن ہے یعنی اتنے زیادہ بندوں پر رحمت کرنے والا شفقت کرنے والا کہ اس رحمت کے حد جو ہے انسانی عقول اس کے ادراک سے آج ہے سے نہیں درک کر سکتے ناممکن ہے یعنی بے نہایت شفقتوں عنایتوں مہربانیوں کی جو ہے کہ مالک زا مالک ذات ہیں جی و والی ذات ٹھیک ہے عنایت و مہربانی ذات اللہ تعالیٰ کے ذات ہیں جی یعنی ایسی رحمت کا مالک جو کہ باہر لا ساحل ہے اللہ کے رحمت ایک باہر لا ساحل ہے اللہ کتنا مہربان ہے انسان اس کو درخت نہیں کر سکتے وہ اللہ ہی درخت کر سکتے ہیں ہاں جی اور رحمت مدلخہ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے تو یہ تفسیر ضیاء القرآن جیل نمبر ایک میں بحث بسم اللہ میں ذکر کیا ہے ابتدائی میں الرحیم جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا امکان بھی ہے چنانچہ مباحث ضیا القرانے کا ہاں یعنی معنیٰ ہے بھی ہونی چاہیے موسم مبالغہ معنیٰ یہ بنے گا بہت زیادہ رحمتوں والا شفقتوں والا اور صفت مشبہ کا بھی گان ہے کیونکہ یہ وزن دونوں میں مشترک ہے صفت مشبہ ان سب میں معنی بنے گا یعنی ہمیشہ و تسلسل کے ساتھ ہے دنیا و آخرت دونوں میں اپنے نیک اور صالح مومن بندوں پر رحمت شفقت عنایت فرمانے والا فط اور رحیم کا یہ معنی بنے گا ہاں لیکن چونکہ اللہ میں یہ دونوں معنی ہیں بطورتم اتم جان جاتے ہیں اللہ میں دونوں منع بطور اتم پر جاتے ہیں موجود ہے لہذا اللہ تعالیٰ ایسے ذات ہے جو بہت زیادہ رحمتوں کا مالک ہے ہاں رحمتوں میں ایک باہر لاسائل ساتھ ہی ہمیشہ اپنے بندوں آخرت دونوں میں بہت زیادہ مقدار میں رحمت فرمانے والا شفقت فرمانے والا لطف و کرم کرنے والا ذات ہے عالیہ عرفان جو ہے میں عاصر لاجی جو شاط علیہ رحمٰ کے ہیں شاگردوں میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کو رحمت عامہ اور رحیم کو رحمت خاصہ کہتے ہیں اور یہ رحمت یہ رحمت رحمانی اس میں رحمان کی برکت سے جو رحمت دنیا کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ رحمت جو ہے دوست دشمن ہاں جی مومن کافر کا سب کو شامل ہے یعنی اس میں رحمان کے رحمان کی برکت سے جو رحمت ہمیں ملتی ہے وہ سب کو شامل ہے یہ رحمت دوست دشمن مومن کافر کا سب کو شامل ہے اور اسی رحمت کی برکت سے سب کو وجود ہیں اور باقاعد جو ہے اسی رحمت کی برکت سے ملتا ہے سب کو تمام موجودات کو ہاں اللہ خود کے علاوہ جو تمام موجودات کو وجود ملا ہے ان کو اللہ نے وجود بادشاہ ادم سے وجود ملایا اور سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی چشم رحمت کے زیر نظر رکھ کر سب کو باقی رکھا ہوا ہے تو وہ بقا اور وجود دونوں اسی اسم رحمت کی برکت سے اس لیے اس, لئے اس, لئے اس لئے اسم کو رحمت رحمانی اور امہ کہتے ہیں اور اس کائنات کے رانائیم بقا دوا سب اسی رحمت کی برکت سے اسی رحمت رحمانی کی برکت سے جبکہ رحمت رحمی الرحیم کی برکت سے جو رحمت ہمارا ترخ کرتی ہیں اللہ تعلف سے وہ شریف مومنین کے ساتھ خاص ہے اور اسی رحمت کی برکت سے انہیں ہدایت اور معرفت حاصل ہوتی ہے مومنین کو اس رحمت رحمی کی برکت سے مومنین کو ہم ہاں ہدایت حاصل ہوتی ہے اس طرح جو ہے اس مبارک دعا کا جو ہے ذائقہ کا مختصر تجمہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم یعنی نہایت مہربان عظیم اور جاویدانی رحمتوں والا رحمتوں والے اللہ کے سوا کوئی معمور نہیں ہاں جی نہایت مہربان عظیم اور جاویدانی رحمتوں والے اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں اس کا جو ہے یہ مختصر ترجمہ تو جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہاں اس کو بار بار جو ہے قرآن نے بہن فرمایا اسی طرح حقیقی معنیٰ میں رحمان اور رحیم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں بذات رحمان اور رحیم کے صفت سے اللہ ہی متصف ہے ہاں اگر کسی ماہرو کے اندر کوئی رحمت شفقت مہربانیاں ہیں تو یہ سب اسی پاک ذات نے اس بندے کو عطا فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام اگر اپنے امتوں پر شفیق ہے تو یہ اللہ کا اس نبی پر فضل خاص کی وجہ سے تھا چنانچہ ہمارے نبی کو جب کوئی اذیت دیتے تھے ہاں جی تو آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہ محد قومی فن الملّۂ یارفونیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں آپ اتنی شفقت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے عمراہ مشرق قوموں موسے کے ساتھ جو ہے لیکن اور ان کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے بلکہ ہدایت کی دعا فرماتے تھے وہ بھی تو کے کی یہ رحمت یہ رحمت لکھے حیث میں اس رحمت کی برکت سے ہے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں وما رسل نا کا اللہ رحمت علوم ہاں ہمارے رسول الحم ہم نے آپ کو نہیں بے ہے مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے ہاں جی رحمت بنا کر شفقت بنا کر بھیجا ہے یہ بات جب اللہ نے آپ کو رحمتوں سے نوازا آپ کے دل میں امت کے لیے رحم ڈالا رحمت ڈالا شفقت ڈالا یقینا آپ مہربان ہوں گے اس لیے آپ ہمیشہ امت کے فکر میں رہتے تھے گمراہ لوگوں کے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر مشکین کے ہدایت نہ پاتے ہوئے دیکھ کر آپ کبھی جان بل لف ہوتے تھے اور اللہ نے آپ کو تسلّہ دے میرا حبیب آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو جائیں اللہ جس کو چاہیں ہدایت دے دے گا آپ کا کام تو پہنچانا ہے آپ نے پہنچا دیا آپ اتنا فکر مند نہ ہو جائیں کہ آپ آپ کے روح نکل جائے تو یہ اللہ رسول اللہ کا گمراہ لوگوں کے بارے میں یہ پریشانی یہ اسی رحمت کا برکت رحمت کی برکت سے کہ اللہ نے آپ کو ہاں جی آیت قرانی کے اندر بیان فرمایا کہ وہ مار کا اللّہ رحمت اللہ فے رسول اللہ کو شرآپ کا رحمت جو ہے کس نے قرار دیا اللہ تبار و تعالیٰ نے ہی قرار دیا ہے ہاں جی اللہ نے ہی اللہ کے اپنی اسم رحمان اور رحیم کی برکت سے جس کا اللہ بھی متصف ہے اپنے پیارے حبیب کو اس عظیم رحمت سے نوازا ہے کہ اسے عظیم رحمت کی برکت سے آپ خلق عظیم کا مالک تھے رحم و کا مالی تھا شفقتوں کا مالی تھا ہاں یہ عنایتوں کا مالی تھا اپنی امت کے لیے ہمیشہ ان سے درگزر فرمایا کرتے تھے ہاں آپ کے دندہ نے مبارک امت کی کوتاہی سے جنگ و میں شہید ہوا لیکن اللہ نے میں آپ کو حکم دیا ان کو معاف کر دے اور آپ نے ان کو معاف کر دیا جن کی کوتاہی سے آپ کو یہ تکلیف پہنچے تو آپ نہایت مہربان ہن تو آپ کی یہ رحمت رحمان یہ رحمت جو آپ کے اندر تھے یہ مہربانی اللہ ہی کے عطا کردہ ہے بس معلوم ہوا کہ الرحمن الرحیم جو ہے حقیقت میں سے اور بھی ذات جو ہے اللہ جو ہے صرف اللہ ہی کی ذات ہے اللہ ہی ہے جس طرح معبود بھی صرف اللہ ہی ہیں لہذا لہٰذا جو ہے الرّحمن الرحیم بھی حقیقت میں اور بھی ذات اللہ تعالیٰ ہی کے ذات اس صفت سے متصف ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم وظائف کا کرتے رہنے کے عطا فرما تاکہ اللہ کے رحمت رحمانی اور رحمت رحمی سے ہم فیض پاتے رہیں ہاں جی فیض پاتے رہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں ہاں جی دونوں میں جو اللہ کے رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے کیونکہ اللہ کے کی رحمت کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں جہنم سے نجات پا سکتے ہیں اور جنت کے عظیم نعمتوں کا مالک بن سکتے ہیں ہمارے گناہوں کی بشش اللہ کے رحمت ہی سے امیدوار ہے کیونکہ وہ رحیم اللہ ہے وہ کریم اللہ ہے وہ بے نہات مہربان اللہ ہے وہ بے نہاط لطف و کرم کرنے والے اللہ ہے اور اپنے گناہ بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے گناہ بندوں یا اے واضح اللہ زین اے میرے وہ بندے جو گناہوں میں حد سے گزر چکے ہیں لا تخن تم رحمت اللہ میرے رحمت سے تم نامد نہ ہو جاؤ یہاں بھی اللہ اپنے رحمت کو بیچ میں لا رہے ہیں تو میری رحمت سے نامید نا نہ ہو جاؤ کیونکہ ان اللہ یا پھر جنور و جمعہ بے شک اللہ تمہاری ساری گناہوں کو بہ دیں گے ہیں چونگ کہ اللہ ہو غلغفور و رہیم کیونکہ میں اللہ بے شک اللہ بہت زیادہ بہنے والا پھر رحیم لایا اور بہت مہربان ہے ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا ہے لہذا میرے بندے تم جو ہے چھ یہ ہے, ہے، خطا کار ہے لیکن میں بھی تو بہت مہربان ہوں میں بھی تو بہت رحیم اور کریم ہوں لطف و کرم کرنے والا ہوں لہذا بس اس کی بات والد میں ہے واسلم وانی وہ واسلم اللہ بس بندہ میری طرح پلٹ جاؤ میرے حکم بلب کہو میں تمہارے سارے گناہوں کے بات دوں گا بسنا میرے ہاتھ میں ہے رحم کرنا میرے ہاتھ میں ہے جنت میں ڈالنا میرے ہاتھ میں ہے جہنم سے نجات میرے ہاتھ میں ہے دنیا کی بات باتیوں سے نجات مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سارے ازان کرام اللہ قرآن باب میں ایک دفعہ سنکروں اللہ نے اعلان فرمایا ہمیں اپنی شفقتوں سے آگاہ فرمایا اپنی رحمتوں سے آگاہ فرمایا لہٰذا اس عظیم رحمتوں سے ہمیں چاہے بندے مومن ان مقدس اظما الحسنہ کو اپنا ود زبان رکھتے ہوئے اللہ کے رحمتوں کا ہمیشہ امیدوار رہیں کہ دل و جان سے پوری خلوص کے ساتھ عارضی کے ساتھ ہمیشہ زبان پہ جاری رکھیں حل جم کو ہاں جی آپ یہ تجویز سو دفعہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اللہ تبار واللہ تک بے نیا رحمتیں ہماری شامل حال و علّہ سب کی خان ادا